منگنی کو چھپاؤ اور نکاح کو عام کرو کیا یہ حدیث ہے اس کا متن تو ہماری نظر سے نہیں گزرا لیکن ایک بات جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ عموماً منگنی وغیرہ میں کچھ مخصوص لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک یہ وعدہ ہے بھائی ٹھیک ان کے ساتھ یہ ہو یہ جو ہے کہ نکاح کو عام کرو یہ تو ہے اس لیے کہ اس سے کرپشن نہ پھیلے سب کو پتا لگ جائے کہ یہ میاں بیوی بی ہیں اور عام طریقے سے مسجد میں یا حال میں نکاح ہو تاکہ آپ کی ساری برادری کو یہ پتا لگ جائے کہ نکاح ہوا تاکہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں یہ جملہ ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ چھپا کر کے منگنی کی جائے یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا